أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامهم ستنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نفورحیم سد رب شرح ربرحلی صدری و یسر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے اپنی بات پہ قائم رہے عليهم ان پر فرشتے نازل ہوتے میں یعنی <يحْزَرُوا> جو بندہ یہ کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے پھر اپنی بات پہ قائم رہے <اسْتَقَامُوا> اس رب کو بیچے نہیں تھوڑے تھوڑے مفاد کی خاطر اس کی نشانی یہ ہے کہ پھر اس بندے کو نہ کبھی ہوجن ہوتا ہے نہ کبھی کوئی خوف ہوتا ہے لا خوف وہ بندہ بے خوف ہو جاتا ہے جو کہہ دیتا ہے نا میرا رب اللہ ہے اس کے بعد وہ بے خوف ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری بڑی مشہور ہے بڑے جری تھے شیر کی طرح دشمن پہ جھپٹے تھے ماں نے نام ہی حیدر رکھا تھا جو شیر کے ناموں میں سے ایک نام فرماتے ہیں کہ اللہ علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے یعنی اب اسے جھوٹی مصنوعی قسم کی عزتیں نہیں چاہیں ہم تو عزت بنانے کے لیے طرح طرح کے کام کرتے ہیں اس وقت جتنا بھی ہمارے یہاں معاملات میں اصراف ہو و تفریح ہے وہ ساری اسی جیسے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گاؤں والوں کو محلے والوں کو پتہ چلے کہ ہم بڑے لوگ ہو گئے لہذا قرض لے کر مکان بھی ہم نے زیادہ اپنی استطح سے زیادہ بڑا بنانا ہے گاڑی بھی اپنی استطاع سے زیادہ بڑی خریدنی ہے اسی طرح شادی بیا ہمیں خرچہ بھی زیادہ کرنا ہے چاہے قرض لے کر کریں تاکہ شریکوں کو پتہ چلے کہ ہم دبئی والے ہم بڑے ہو گئے ہیں اب تو ہم اپنی عزتوں کے لیے بہت آپ کو پتا جو بدسورت ہوتی ہے میک اپ کی زیادہ ضرورت زیادہ دیر لگتی بیوٹی نیڈ انوائرامنٹ جو خود خوبصورت ہوتی ہے اس کو وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی پروٹین بھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جین ہوتا ہے سارا کام ہم نے جھوٹی عزتوں کی جو پروٹین بھری ہوئی ہے اس نے ہمیں پکڑ کے بٹھا لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ علی کو اپنی عزت بنانے کے لیے سر اٹھا کر چلنے کے لیے اور کوئی چیز درکار نہیں کوئی آرٹیفیشل قسم کی عزت بنانے کی ضرورت نہیں علی کو گردن تن کے چلنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ علی تیرا بتا آپ کو پتا نا جو چھو کا آدمی ہوتا ہے کسی بڑے کے گھر میں ڈرائیور کک جو ہوتا ہے ان کا اس کی چال مان نہیں ہوتی وہ وہاں کک ہوگا لیکن جب ہم لوگوں میں آتے ہیں نا اس کا گاڑی بند کرنے کا اسٹائل اس کا گاڑی نکالنے کا اسٹائل اس کا گاڑی ٹائر مار کے چلانے کا اسٹائل بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ چیز ہے کیا ہے جی ان کے یہاں کام کے بندے علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے اور علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے علی کو اس چیز نے بے خوف کر دیا ہے کس بات نے؟ کہ علی کا رب اللہ ہے یہ ہے وہ بات ان قالو ربن اللہ جین کالو ربول اللہ سے مستقام وہ ٹک پھر انہوں نے کہیں سے کمانڈ نہیں لیس اللہ ہی اللہ اللہ کے کماتما نے سر کے وضو کے معاملے میں شادی بیاہ کے معاملے میں دفنانے کے معاملے میں باقی ساری زندگی اس کی معیشت اس کی معاشرت اس کی تجارت اس کے حکومت اس کی عدالت سارا کچھ کچھ دوسرے لوگوں کچھ دوسرے لارڈس کے ما چاہ نہیں اس کی ساری زندگی اسی رب سے کمانڈ لیتی ہے وہ جس سے وضو کے قوانین لیتا ہے اسی سے اپنی عدالت کے قوانین بھی لیتا ہے وہ جس سے جنازے کے قوانین لیتا ہے جس نے اسے جنازے کی چار تک بینیں دی ہیں اسی نے اس کو اس کی تجارت کے بھی قوانین بتائے جس نے اسے کہا کہ زا یازین من کم تو مل سلا فخص کما کو مل مراف کمر نے اسے کمانڈ دیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رب کی ایک کمانڈ کو مان لے اور ایک کو نہ مانے اگر یہ کیفیت ہے تو اس کے نتیجے میں عذاب آتا ہے یہ نہیں ہو کہ ہم 50% مانتے ہیں تو چلو اللہ تعالیٰ کی 50% رحمت تو آئے نا ہمارے اوپر اور جو پورے ہی نہیں مانتے کافر ہے پر عذاب آئے نہیں فرمایا فتح میں بادل تک حیات بیام القیامت و مل بے غاف نام تامل اللہ تمہارے کریکٹر سے غافل نہیں ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی بڑا چھکا مارے ہم تو اللہ تو پتا چل جاتا ہوتا ہے نا جی ریکٹر پیمانے پہ زلزلے کی یہ جو ہے وہ پیمائش تھی بڑا کوئی زلزلہ آیا سیون پوائنٹ کچھ چھ پوائنٹ کچھ تو وہ آ گیا ریکٹر اسکیل پہ اور نیچے کوئی ڈھائی دو پرسینٹ اور ٹو پوائنٹ کچھ ون پوائنٹ کچھ آیا تو کہیں بھی نہیں آیا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا ہی گناہ کرے ہم تو کہیں کوئی ریکٹر پیمانے پہ اسکیل پہ, پہ وہ آ جائے گا باقی جو اندر دب دبا کے ہم کرتے ہیں نا درے گا مال اس میں اللہ کو کوئی پتہ نہیں چلتا اللہ نے ہماری صحیح بیاں کی وہ ماقن تم تستا تیرونا یشہ علیہ کو لا جو لوگوں وَلَا وَلَا وَلَا زننتم اَنَّ اللَّهَ لا روکم بلا کثیر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ہم لوگ کی اکثریت کا اللہ کو پتہ ہی کون نہیں چلتا تم نیوے نیو ہو کے کر لیتے ہو جو ہماری سائیکی بن گئی تو جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے تم مستقام ہو پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے وہ بات بتا دے جو مجھے کفایت کرے کوئی ایسا فارمولہ بتا دیں جو ماسٹر کی کا کام کرے اور مجھے بار بار یہاں نہ آنا پڑے میں بڑے دور سے آیا ہوں اپنے بڑے مویشی چھوڑ کے آیا ہوں میں روز روز نہیں آ سکتا صحرا سے وہ مجھے ایسی موٹی سی بات بتا دیں جو مجھے وہاں سہرا میں کفایت کرے آپ نے فرمایا پُر ربی اللہ سے مستقب کہہ دے میرا رب اللہ رہا پھر اس پر ڈٹ کیا پھر بیچنے کے لیے نہیں چند ڈالر کے عوض کے عوض مسجد سے جوتی اٹھا لے کتنے کی ہوگی تین دھرم کی ہوگی پانچ دھرم کی ہوگی سات دھرم کی ہوگی یہ کیا ہے اپنی نماز بیچ کے آیا ہے نا وہ بندہ کتنے کے بیچی ہے تین دھرم کی وہ پین چپل کے بیچ کے آئے جب ہم نے اپنی نماز کی قیمت یہ لگائی ہے تو ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالی ہوتا ہے نا آپ نے سودا کرنا تو آپ ہزار مانگے تو دوسرا کوئی سات سو کی بات کرے گا نا اگر آپ تین سو مانگیں گے دوسرا کے لیے میں تمہیں ہزار دوں گا ایسا ہوتا ہے تم نے قیمت ڈالی نماز کی تین روپے کی جوتی اللہ تعالیٰ نہیں میں تمہیں جنت دوں گا قیمت ڈالی تھی وصول کر لیے پھر اپنے اس کلمے کے عوض وہ کمپرومائز نہ کریں کھولنے کی کوشش کریں گے سارے لیے ہوئے کوئی ویلڈنگ ٹارچ لیے ہوئے کہ کسی طریقے سے اس کو کمانڈ دیں ہم لوگ لیکن وہ کسی کی کمانڈ نہیں لے گا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کام شروع کیا معاشرے کے اندر رب کی بڑائی کا اور کا فکبر یہ وہی ہے جنہوں کا کہا ہمارا رب اللہ ہے جب اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا تو حالات سازگار تھے کائنات میں واحد مسلم تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آنا اب مسلم اکیلا بندہ ہے اور اس مشن کو پورا کرنا ہے حالات ازگار تھے کیا ہے جو حضور کے ساتھ نہیں ہوا یعنی کوئی بھی بات کو آدمی کہتے کہ یہ حضور کے ساتھ یہ نہیں ہوا لالچ دی گئی یعنی ہر وہ طریقہ جو کسی کو اس کے موقع سے ہٹانے کے لیے ہوتا ہے یا تو جھوٹے مقدمے بنا دیے جاتے ہیں قید کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے سسا کرو پھر چھوڑ دیں گے مقدمے واپس لے لیں گے یا لالچ دی جاتی ہے تمہیں پلاٹ دیں گے آپ جو جا کے نکل رہے ہیں معاملات کے لیے فلاں فلان بیچ دیا تو فلاں فلاں بیچ دیا تو فلان فلاں فلان بیچ یا لالچ ہوتی حضور کو لالچ دی گئی کس چیز کی بادشاہی سب سے پہلی لالچ یہ دی گئی کہ دیکھو یار اگر تم نے یہ کام اس لیے شروع کیا ہے کہ تم ہمارے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو اگرچہ ہمارا مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کے تابے رہنے لیکن تیری خاطر ہم یہ بھی کر لیں گے اور تمہیں اپنا بادشاہ اپنا لیں حضور نے انکار کر دیا اب اس کو ایک دلیل بناتے ہیں ہمارے ہی کہ جی بادشاہی حکومت تو حضور کو بھی پیش کی گئی تھی حضور نے قبول نہیں کی یہ کیسے جب اسلامی جماعت والے جو کہتے حکومت دو ہم کو بھائی حضور کو حکومت پیش کی گئی ساتھ سا سودا کیا ہو رہا تھا کہ کلمہ چھوڑ دو حکومت لے لو کلمہ چھوڑ دو جو ان سے کیا ہوا آپ والوں سے ہم جو حکومت چاہتے ہیں وہ کلمہ چھوڑنے کے بعد نہیں کلمے کے نفاذ کے لیے تقبیریں رب کے لیے یعنی اتنا مدد کام نہیں کرتا کہ جو حضور کو حکومت پیش کی گئی تھی حضور نے انکار کر دیا یہ کیسا اسلام ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کرسی دو حضور نے انکار کر دینا میں حضور سے کہا گیا تھا آپ بادشاہ بن لیں یہ دعوت چھوڑ دیں جتنے پیسے منہ سے مانگتے ہیں اتنے مانگے ہم کر دیں گے بندوبست اس کا یہ دعوت چھوڑ دیں تم شادی کرنی ہے بتائیں جس خاندان پہ ہاتھ رکھیں گے شادی کرا دیں گے یہ دس چھوڑ دیں حضور نے جو بادشاہی ٹھکرائی تھی وہ سودا ٹھکرایا تھا کہ کلمے کے عوض بادشاہی پیش کی جا رہی تھی ہم تو کلمے کے عوض نہیں ہم تو کلمے کے لباس کے لیے چاہتے ہیں وہ چیز جو حضور نے گاہ کی تھی وقر ربخلنی وقر رب جال نہیں ملنا کا سلطان ال اللہ اب طاقت کو میرا مددگار پر۔ اب سلطان مجھے عطا فرم اور وہ سلطان اللہ نے دیال دی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے موقع سے ہٹانے کے لیے فیزیکل پروسیوشن بھی ہوئی ابھی آپ سن رہے تھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دندان مبارک شہید ہو گئے ماتھا شف ہو گیا گٹنے زخمی ہو گئے یہ فزیکل پرسیکیوشن ہے گلے میں چادر ڈال کے سیٹا گیا سجدے میں تو گوگری اوپر ڈال دی اس کے بعد بلیک میلے میں یہ کلمہ چھوڑ دو ورنہ تمہاری بیٹیوں کو طلاق دے دیں گے حضور نے نہیں چھوڑا انہوں نے دو بیٹیوں کو روکتی سے پہلے طلاق دے دی تین سال کے لیے چیب بندو ہاشم کے اندر قید رکھا یعنی ہر وہ زیادتی جو کسی کے ساتھ کی جا سکتی ہے ہر وہ طریقہ جو کسی کو اس کے موقع سے ہٹانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہے پر ظاہرہ ہمارے ساتھ بھی کیا جائے گا اگر ہم یہ سمجھتے کہ آج ہم تقبیر رب کی بات کریں گے تو آگے بڑھ کے لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے اور یہ کوئی بڑا آسان سا ٹارگیٹ ہے ایسی بات نہیں ہے مکے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے اللہ کو مانتے تھے لبا ک اللہ کہتے تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے بیت اللہ کا اطواف آج ساری رسومات کرتے تھے لیکن رب کے احکامات کے نفاذ کے لیے تیار ہیں اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے اسی طرح آج بھی اللہ کے وجود کا انکار وہ نہیں کر ہماری عطیہ نایت اللہ بھی یاد کرتی ہے تو کہتی ہے ہم آبادی کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اب ہم نے دو سے زیادہ نہیں پیدا ہونے دیں یعنی اللہ کے قانون کے خلاف انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ کے ساتھ کیا کریں گے آپ تو جب آپ یہ کہیں گے تو اس کے بعد جب اللہ کہتا نا ڈٹ جاؤ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا نے فرمایا کہ پھر لندوکھ کس لو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی آسان ٹارگیٹ نہیں ہے کچھ نہ کچھ لازمن ہوگا اس کے بعد حضرت سلمان حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت دی جب انہیں آصف اور بال المنکر عادل بھن ما وسام بیٹا نماز قائم کر اچھی بات کے لیے کیا اور بری بات سے روک اور پھر جو تیرے اوپر ورتے اس کو جیل برداشت کا اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ریئیکشن ایسا ہوگا کہ جس کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہے اس میں آپ کے سامنے ہوتا ہے پکڑ کے لے گئے مارا بیڑیاں پہنا دیٹ ستر اسی سال کا سیف الحدیث ہے اس پہ جو دفعہ لگائے گی وہ دہشت گردی کی دفعہ باقاعدہ بیڑیوں میں رکھا جاتا ہے چوبیس گھنٹے اور اسی سیل میں رکھا جاتا, جہاں موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جہاں سزائے وہ میں نے علامہ سرخشی کو چودہ سال اندھے پوئن میں رکھا امام مالک امام ابو حا رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کون میں سے جو اس فیزیکل پروشن سے بچا اور جسے عذاب اور مصیبت میں ابتلاح میں نہیں مبتلا ہوا امام شاہ رحمت اللہ علیہ کو مسجد میں اتنا مارا گیا سمسار کر دیا گیا ان کو پتھروں سے شہید کیا گیا امام شاہ رحمت اللہ علیہ. وہ مسجد میں جو مار ماری گئی اور اس میں جو بلیڈنگ ہوئی ہے ان کی وہ اسی بلیڈنگ میں تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر اسی بلیڈنگ کی وجہ سے شادت ہو گئی اور جب ان سے جو سلاکے کا گورنر تھا نے کہا کہ آپ ملزموں کو جانتے ہیں آپ ان کے نام لکھوا دیں تو میں ان سے آپ کا انتقام لوں گا آپ نے کہا نہیں انتقام نہیں ہے وہ بڑے خلوص سے مجھے مار رہے تھے یعنی یہ سمجھ کر مار رہے تھے کہ وہ حق کا دفاع کر رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی لوگوں کالا مالک کو مت کہا کرو اس لیے کہ مالک انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے قال اللہ کال الرسول کے پیچھے چلو اس پہ وہ مالکی زیادہ تھیس میں ان کو سنسار وہ جو کر رہے تھے بڑے خلوص سے کر رہے تھے اگر میرے پاس اتنا علم ہوتا جتنا ان کے پاس ہے تو میں بھی یہی کرتا جو انہوں نے کیا اور اگر ان کے پاس اتنا علم ہوتا جو میرے پاس ہے تو وہ بھی وہی کرتے جو میں نے کیا تو مذاہب پھر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خبردار کر دیا کہ جب تم میرا نام لوگے تو اس کے بعد تمہارے اوپر آفات اور بلائیں آئیں گی اور تمہیں جان بھی دینی پڑے گی تمہارے مال بھی نقصان ہوں گے اللہ نے کوئی دھوکہ نہیں کیا جیسے دبئی کے ایجنٹ کرتے بس تم جاتے جناب درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوئے ہوں گے تم توڑنا شروع کر دینا اور ایف نائن ٹین ون فلان ڈیم میں تم اتراٹ لے لینا اور بس یہ دو ایک مکان بیچ دو ابھی تم ایک سال میں تین مکان بنا لو گے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح بالکل نہیں کی. میں دیکھو تم سے ان... بشارت ان کے لیے جو آخر تک جمے رہے جنہوں نے پیدل پری میچور بھاشن کروا دیا اپنے ایمان کا ان کو کچھ نہیں ملے گا گٹنے پیٹ دیے معافی نامے داخل کر دیے یہ شرط ہے آخر تک یہ ساری قربانیاں گزر جائیں ساری ابت مسلمانوں کو تعے دیتے تو،, تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو تمہیں سننا پڑے گا یہ مسائل والا تسما لاتے بلا اُن نہ ہو سکو دیکھو تمہارے جانوں اور مال کی قربانی دینی پڑے گی تم ابتلا میں مبتلا کیے جاؤ والا لاتب اللہ گن نہ اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں ممتن ہونا پڑے ہو سکتا ہے تمہیں بھوکا رکھے ہو سکتا ہے دست پکڑ کے مارنا شروع کر دیں مین جین اشرۃ ازم کسی اور اپنے سے پہلے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان لوگوں سے اور مشرقوں سے تمہیں بڑی بڑی ادیت ناک باتیں سننی پڑیں سامنے لو یہ ہم فلاں ایڈیشن اسلام کا نہیں چلنے دیں گے فلاں ٹریڈ مارک ہم اسلام کا نہیں چلنے دیں گے فلاں برانڈ اسلام ہم نہیں چلنے دیں گے آج کے دور میں وہ چودہ سو سال پہلے کا اسلام نہیں چلے گا وہ جہلوں کا قانون جہلوں کے لیے تھا ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم اپنا قانون خود یہ اذیل ناک باتیں نہیں رات بھر نہیں ایسی پر کے یہ بھیا سب کچھ تمہیں سننا پڑے گا مگر کیا کام یہ ہے کہ تم نے رکنا نہیں تم نے اپنی منزل کی طرف یعنی کہ تم ان باتوں میں پڑ رہے کہ لڑائی جھگڑے میں تو وقت ضائع ہوگا تمہارے تم آگے پڑھتے رہو تم اپنا کام کرتے ہوئے جو مشن تمہیں پکڑایا گیا وہ جو مشن تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے اس لیے کہ ٹائم بہت کام ہے تمہارے پاس تمہیں وہ کسی کے ہاتھ میں پکڑانا ہے جی تو جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے سمس کا کام ہے رات کو ہم بھی کہیں ہاتھ پانچ نمازیں جب پڑتے ہیں آٹھ گھنٹے دو گھنٹے کے بعد نماز آ جاتی ہے صرف فجر و روک کے تو میں زیادہ وقت پر باقی تو جا کے کھانا کھا رہے ہو ہو جاتی چائے پی رہے ہوتے اذان ہو جاتے اس میں آ کے ہم کیا کہتے ہیں یہ کہتا ہے نا ربنا اللہ لیا کہنا ہم تیری ہی بندگی کریں گے پکا وادہ وزو میں کر رہا ہوں ہم وعدہ ہمارے یہاں جب کوئی آدمی سچی بات کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار میں کام یعنی وضو کی حالت میں میں تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں بڑا پکا وعدہ وضو میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں تیری غلامی کریں گے میرے مالک کسی مائی کے لال کی ہمت نے ہمیں گلام بنا لے ٹائم <تَنَسْتَعِن> اور اس سلسلے میں جو بھی مصحب ہم پر آئیں گے ہم استعانت استعمال سے چاہیں گے مدد تجیح سے چاہیں گے اور اس کے بعد وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور بادلامی دوسرے کی شروع ہو جائے کہتے ہیں ہم ان اللہ جی نے کارو رکھو ہم کہتے ہر دو گھنٹے بعد جا کے کہتے لیکن استقامت کوئی نہیں ہے مردے کی سیڑھیاں اترتے ہیں تو وہ چیز اندر ہی چھوڑ آتے ہیں وہ اندر جاتا جب اگلی بار آئیں گے تو پھر دوڑا لیں گے اس پھر مست ڈاؤ مسجد سے نکلو دکان میں جاؤ اور گا کو پتہ بھی نہیں ہے بڑا معصوم سا بولا بالا کوئی پینڈو آ کے پھنس گیا ہے تمہیں پتا نا جتنی بھی قیمت بتاؤں گا یہ دے دے گا لیکن تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو وہی قیمت بتاؤ جو اس کی اصل قیمت اس وقت تمہیں رب یاد نہیں رہتے جب کپڑے کو کھینچ کے تم مار رہے ہوتے ہو جب درد کو کھسکا دیتے ہو تم دو چار انچ کپڑے کے لیے جب ڈنڈی مار دیتے ہو ایک دو چار تولے کے لیے یہ کیا کر رہے ہوتے تم تم اپنا ایمان بیچ رہے ہوتے اس چھوٹے سے کپڑے کے بس اور اسی وضو میں جا کے پھر مغرب کی نماز بھی ابھی پڑھنی ہے یعنی وضو بھی نہیں ٹوٹا ڈنڈی بھی مار لی متفین <لِلْمتففين> حالات رہتا ہے کم توڑنے کم ماپنے والوں کے تو کہتے جو ہم ہیں لیکن وہ استقامت بھی ہے یا نہیں ہمارے اصل مطلوب جو ہے سم مستقاموں پھر اس پر ڈٹ جائے ستنجل والے مائے گا پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کب دم کریں اس پہ کب نازل ہوتے ہیں دنیا میں نازل ہوتے ہیں یا مرنے کے وقت نازل ہوتے ہیں یہ وقت کون سا کہتے ہیں کہ جی دنیا میں بھی بندہ مومن اکیلا نہیں ہوتا یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس کی سپورٹ کے لیے ساتھ لگائے ہوئے ہوتے شاید مومن کی ٹانگیں کھینچتے ہیں ڈراوے دیتے کہ جی یہ بس اب تمہیں نہیں چھوڑیں میں تمہیں لٹکا دیں گے تم برباد ہو جاؤ گے تمہاری جائیداد ضبط ہو جائے گی تمہارے بچے اب جائیں گے لہذن کی بات مان لو ڈراوے دیتا انہیں شیتانہ مو لیا شیتان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے فلاں خاف سے مت ڈرو و خافوں نے مجھ سے ڈرو اس وقت اللہ تعالیٰ خوشتوں کو بھیجتا کہ کم از کم یہ جو انٹرفیئرنس ہو رہی ہے شیطان کی طرف سے تم اس کو جا کے انٹرسپٹ کرو اور وہاں کے کہتے ہیں جا کے ایمان, اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو وہ جو شیطان ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے دے رہا ہے تم جا کے وہ تو پیج بند کرو نا تو دنیا میں بھی بندہ مومن کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا لاہو آپ کے بعد اومن بہن ہے دئی اومن خنف آگے پیچھے محافظ لگے ہوئے لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت سیاتی بھی اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں کہ ایمان اگر بچ گئی ہے تو جاتے جاتے کھینچے بندے کا اکاؤنٹ بند ہو جائے تو اس کے بعد جتنی بھی اس کے پاس فیسلٹی ہے ان کی کوئی لائن یعنی آپ اپنے انٹرنیٹ کا اکاؤنٹ بند کر دیں تو سارا کچھ سکرین بھی آپ کے سامنے ہے وہ کی پیڈ بھی آپ کے سامنے ہے ماؤس بھی آپ کے پاس ہے لیکن آپ کر کچھ نہیں سکتا آپ کا اکاؤنٹ بند ہو گیا موبائل آپ کا وہ اکاؤنٹ بند کر دے اس کے بعد موبائل آپ کے پاس ہے آپ دبا سکتے ہیں اپنے مرضی کے نمبر دبا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ڈائل نہیں کر سکتے اکاؤنٹ بند یہ ایمان جو ہے یہ آپ کا وہ اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کی نمازیں آپ کے روزے آپ کا سارا کچھ آپ کی نیکیاں سب کو جاتا ہے جب آپ کا اکاؤنٹ کلوز کر دیا جائے تو وہ سب کچھ ختم ہو چیز ہو گیا نا سب کو ہابے تک آم آل ہوں یہ جو خط لائن ڈسکونے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آبا تلخوط لائنیں جو ہے وہ ڈسکونیکٹ کر دی گئی کسی وجہ سے بل نہیں دیا کچھ اللہ نے فرمایا ہبت آم یعنی ان کا ایمان جب ڈسکونیکٹ ہو جاتا ہے تو سارے ہمارے ڈسکونیکٹ ہو جاتے ہیں. تو شیاتین پوری کوشش کرتے ہیں کہ مرتے مرتے بندے کا ایمان ضائع کر یعنی بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کی شکل میں اگر مرے ہوئے ماں باپ تو آ جاتے ہیں اور کہتے پتر آ گئے تو بڑی مشکل میں مسلمان وہاں تو عیسائیوں کی موت ہے ہم جو مصیبت میں پسے ہوئے تو تم جو ہے وہ مسلمان نہیں مرنا وہ یہاں تو یسوع مسیح بڑی مدد کر رہے لوگوں. ہوتے ہیں اس کے ماں باپ کی شکل میں آتے ہیں یا کچھ اور عزیز و کارب کی شکل میں آتے ہیں بندہ اس وقت مشکل میں پسا ہوا ہوتا اور اس وقت وہ ان کی بات مان لے ذرا سے شک بھی پیدا ہو جائے تو گیا بہت وہی ہوتا ہے بندے کو اس وقت انتہائی پیاس کا عالم ہوتا ہے اس وقت وہ پانی لے کر آتا اور کہتا ہے کہ جی وہ یہ چھوڑو کلمہ چھوڑو یہ پانی لو اور پانی کے بدلہ ایمان چھوڑ دے اس لیے بال نے دیکھا کیوں ہمارے یہاں رسم ہے کہ جی وہ مرنے والے کے منہ میں پانی ڈالنا ہے کہ اس کو شیطان کے پانی کی حاجت نہ رہے وہ پانی ہم کترا کترا ڈالتے رہے اس کے پیچھے ایک تھیس ہے دوسری بات کچھ لوگ وہ تھے جو اثر کے بعد مغرب تک پانی نہیں پیتے تھے یعنی انہوں نے عادت ڈالنی آستہ آستہ ریہرسل کرنی شروع کر دی ہوئی تھی اس لیے میں کہا جاتا ہے جب بندہ ہے مومن کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو اسے یوں پتا چلتا ہے جیسے اثر کا وقت ہے سورج گرو ہونے والا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا میں نے نماز پڑھنی ہے میری اثر جا رہی ہے کہتے ہیں کہ وہ اثر سے مگر پانی نہیں پیتے تھے تاکہ ہماری روٹین یہ بن جائے کہ شیطان پانی لے کے بھی آیا تو ہم کہتے ہیں بالکل ضرورت ہی نہیں میں نے پیتے ہی نہیں شیطان پوری کوشش کرتا ہے اس وقت تنزل والے الملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تخاط وال نہ تم ڈرو نہ کوئی غم کرو کروڑا عجیب کشم کش میں ہوتا ہے ہوگا کیا گناہوں کی پوری کی پوری لسٹ اس کے سامنے آ رہی ہوگی کبھی ہاتھ میں کھلتا ہے کبھی یاہو کھلتا ہے کبھی گنا کھلتا ہے تو نے یہ بھی کیا تو نے یہ بھی کیا تو شیتان ساری فائل اس کے گناہوں کی لے کے آتا ہے تیرا کیا بنے اس افراد تفریح کوئی واقف آدمی مل جائے آدمی کو تو کتنی خوشی ہوتی ہے اور کتنی راحت ہوتی ہے, ہے اپنا بندہ ہے فرشتے اس وقت آتے ہیں مانوس شخصیت کے طور پر اور کہتے ہیں ملیا تم فی الحیات دنیا میں فی الحال ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور تمہیں پتا نہیں ہم نے کہاں کہاں تمہاری مدد کی ہے اور ہم آفت میں بھی تیرے دوست ہیں کے بعد ان شاء اللہ تو آدھوم تمہیں جنت کی ہم کنفرم کرتے ہیں تم جنتی آدمی ہو اور ہمیں بھیجا گیا کہ تمہیں تسلی دیں بس بات ختم اس کے بعد جتنی بھی مصیبت ہوتی ہے بندہ پھر جیل لیتا ہے جب پتا ہوتا ہے کہ بھئی ابھی میرا لال پیدا ہونے والا ہے تو عورت کتنی اضیت ہو وہ برداشت کر لیتی ہے کہ اس کے بعد پھر موجود موجود ہے کی نظروں میں میں سرخروی ہو جاؤں گی کراؤن پرنس دوں گی میں جب پتا ہی ہو کہ پتا نہیں ہونا کیا ہے اس کے بعد تو وہ کیفیت اور عذابناک ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالی ان کے لیے فرشتے بھیجتا تو ان کو تسلی دیتے ہیں فکر مت کرو اللہ تخاو اللہ تخن اب شروع نہ دنیا وہ فی الحال والا مہات ہو سکو اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی چاہ تمہارا نفس کرے دیکھیے یہ دنیا بندے کی جیل یہاں دل اس کا ڈھیر ساری چیزوں پہ کرتا مگر پابندی لگی ہوئی یعنی بندہ مومن کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا دل ہی کوئی نہیں کرتا گنا کرنے پر دل کرتا مگر وہ کرتا نہیں ہے تبھی تو سواب ہے فرشتوں کا دل کوئی نہیں کرتا گنا کرنے پر لادا میں سواب کوئی نہیں ہے گنا نہ کرنے پر اس لیے تو ان کا دل ہی نہیں کرتا جب دل نہیں کرتا تو ان کا جو چھوڑنا ہے گناہ کو وہ کوئی کمال نہیں بندے کا دل کرتا ہے پھر نہیں کرتا کس کے ڈر سے اللہ کے ڈر سے لہذا اس کا اس کو اجر ہے وہ آج میں نے شیر پڑھا تھا شیر کا ایک حصہ پڑھا تھا کہ پیکر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا بچ جائے جوانی میں جو دنیا کی ہوا سے ہوتا ہے فرشتہ کوئی انسان نہیں ہوتا تو دل کرتا ہے ہمارا دل نہیں کرتا جانا سننے کا بالکل کرتا ہے لیکن ہمیں پتا یہ گناہ گنا کرتا خوبصورت چیز ہمیں بھی خوبصورت نظر آتی ہے کہ مولوی کی نظر خراب نہیں ہوتی خوبصورت چیز اس کو بھی خوبصورت نظر آتی ہے دل اس کا بھی کرتا کہ نظر تک آ کے دیکھو کیوں ہٹا لیتا رب کی کمانڈ ہے کل دن موم نیا ہو جب سارے مومن سکھا اپنی نگاہ کو جھکا لے وہ اس کمانڈ پر عمل جو کا دل نہیں کرتا پیسہ جوڑے وہ جتنی ٹینشن پیسے کے اندر ہے وہ اس کو بھی اتنی ہی بھاتتی ہے جتنی آپ کو بھاتی پھر وہ کیوں دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ اس کے رب کا حکم ہے تو ان تمام اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا صدقہ اس وقت صدقہ ہے وہ ان کا و شکی جب تیرے اندر لالچ بھی باقی ہو تو اس وقت جو خرچ کرتا ہے اصلی صدقہ وہ صدقہ جب لالچ مر جائے اور پتہ چلا کہ اب میں نے تو مرنا ہے تو اب جو پیسہ جو گا وہ میرے تو کسی کام کا نہیں ہے تو کہا اتنا فلاں مدرسے کو دے دینا اتنا فلاں مسجد کو دے دینا اتنا فلاں جگہ دے دینا اتنا فلاح جگہ دے دینا اس پر پابندی لگا دی فرمائیں نہیں دینا اس کے کہنے سے یہ ون خیز جو ہے اپنا اس کی وسیعت کر سکتا ہے باقی نہیں دے سکتا تو فرمایا انت صحیحن تو صحیح ہو یعنی یعنی کہ کی کینسر ہے پتا دو مہینوں تین مہینوں تجھے ابھی جینے کی امید باقی ہو بھی کہہ کہ یہ فلاں کو دے دینا فلاں کو دے دینا وہ فلاں بانٹ لیں گے اب یہ تیرا ہے بھی نہیں یہ فلاں گئی تو دنیا ایک جیل ڈھیر ساری پابندیاں ہیں مومن پر حضور نے فرمایا اب دنیا سجن ال مومن دنیا مومن کی جیل یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے یہ, یہ نہیں کرنا نماز پڑھنی اتنے بجے جا کے نماز پڑھنی ہے ایسے نہیں پڑھتے تو ایسے پڑھو دیر ساری پابندی ہے جنت الکافر کافر کی جنت کافر پر کوئی پابندی نہیں چاہے تو سود کا ہے چاہے تو شراب پی چاہے تو زنا کرے اس پر کوئی پابندی نہیں یہ ساری چیزیں حرام کس پر ہے یازین عام ہے لاتا کرو بنا تمہیں پڑھے نا ڈور اینڈ ڈونٹ کس پر ہے جس نے کلمہ پڑھ لی جس نے نہیں پڑھا اس پہ کچھ نہیں تو اب دنیا سجن المؤمن و جنت القافر دنیا مومن کی جیل جنت کی کافر جنت کافر کی جو ہے وہ جنت تو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس جگہ تم جا رہے ہو تم نے امتحان پاس کر لیا ہے اللہ کو تسلی ہو گئی ہے کہ تم اس کے قوانین کی پابندی کرنے والے اب جہازہ اب جہاں تم جا رہے ہو اب تمہیں نہ وہاں پہ کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے اور وہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تمنا تمہاری جان کرے اور یہ گارنٹی ہو گئی کہ جی یہ بندہ اب کوئی ایسی تمنا نہیں کرے گا جو غیر شرعی ہو جو اللہ کے مزاج کے مطابق نہ ہو جو اللہ کی شریعت کے مطابق نہ ہو بعض بندے کر چکے بندہ اگر وہاں جا کے کہتے ہیں کہ میں نے فلانہ کام کرنا ہے یعنی غیر شرعی کام کرنا ہے تو اگر وہ یہ کہنے والا ہوا تو پھر اسے ریفرچ کورس کے لیے بھیج جائے گا دوسری طرف بھیجا جائے گا ابھی اس میں جگہ سیم باقی ہے وہ جگہ اللہ نے وہاں بھی رکھی دیا رینٹ کیا ہوا ہے سپلیمنٹری کے لیے بھی وہاں جائے گا ہی وہ جو بالکل پاپ صاف ہوگا اور وہ چیز کہہ نہیں سکے لہا لہٰذا ماتم والا کمفیا مات اور جو تم مانگو گے نوز العمن غفور الرحیم یہ غفور رحیم کی طرف سے مہمانی ہے یعنی یہ وہ جو سب سے پہلی ریفریشمنٹ ہے یہ وہ ہے اس کے بعد تو جو تیرے حصے کا وہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا لیکن یہ وہ ہے جو مہمانی پہلے اس کے بعد بندہ مومن صرف خود درست نہیں ہوتا وہ جو ہم نے پیچھے عباد الرحمن کی اور ایمان والے کی صفات بیان کی تھی وہ تو اس کی ہوگی انڈیویجل اپنی ذاتی سفارت کے بندہ مومن اپنی ذات میں کیسا ہوتا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بندہ مومن اتنا جب پکا ہوتا ہے پختہ ہوتا ہے اس کا ذاتی کردار یہ ہوتا ہے تو پھر کرتا کیا یہ فوجی ہے ایک تو اس کی اپنی فزیکل فٹنس ہوتی اس کو روزانہ کوئی نہ کوئی ٹریننگ کروائی جاتی ہے روزانہ دہرایا جاتا ہے کوئی اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے یہ تو ہوگی اس کی ذاتی فٹنس اس کے بعد محاذ پر لڑنا بھی تو ہوتا ہے نا کوئی جا کے کام بھی تو کرنا ہوتا تو وہ قلعے پہ بندہ وہ کا ہے بندہ مومن یہ نا کہ اپنی ذات میں بیٹھا ہو اور کسی گار کے اندر نہ کوئی گنا کرتا ہے نہ کوئی کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے کوئی ہوگا تو بری نظر سے دیکھے گا نا جی تو وہ وہاں در سازو دما دم وہاں اللہ, و اللہ و چودہ سال جو ہے وہ آیا ہی نہیں آبادی میں نہیں آیا فائدہ کیا ہوا یہ جو سارا کچھ آپ نے کیا ہے یہ کس لیے کیا جنگ تو آپ لڑے ہی نہیں معاشرے میں آگ لگی ہوئی تھی دادا وہ آدھی جس میں کہا کہ جی یہ پلک دو اس بندے پہ نیک بندے پہ جبرائیل نے جس کی دوائی دی تھی کہ سے قطر فتائن ان اس بندے نے پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی تو اللہ نے فرمایا میں تمہاری یہ بات تسلیم کرتا کہ ذاتی طور پر اس بندے نے کوئی گناہ نہیں پلک جھپکنے کے برابر میری نافرمانی نہیں کی ٹھیک لیکن کام نہیں تو کوئی نہیں نہ کیا یعنی کوئی آدمی کہہ رہے جی یہ جی دیکھے بڑا اچھا مکینک اس کے ہاتھ دیکھیں بالکل صاف ستھرے کپڑے دیکھیں بالکل صاف ستھرے اس کا مطلب نے کام کوئی نہیں کیا اگر کام کیا تو آپ کا لینا ہوتا اور ان کے تو شادی میں جائے، شادی بیاہ میں جائے تو پہچانے جاتے مکینک دور سے کیا تو کاغذ نہیں جاتی ہمارے یہاں جب میں بلدیا میں ہوتا تھا تو نیا نیا مینیجر آیا تو وہ آئے ہمارے ورکشاپ کی چیکنگ کے لیے تو انہوں نے بڑا اس کو صاف ستھرا کر کے پتا چلتا تھا کہ وہ چرزاد ہاسپٹل بنا دیا اس کو آیا تو اس نے وہ دو چار آدمی ٹرمینیٹ کہا یہ ورکشاپ ہے یہاں جلے ہوئے وہ اپنے ویلڈنگ راج پڑے ہوئے ہونے چاہیے تھے یا کوئی گریز پڑی ہونی چاہیے تھی یہ تم نے کیا ہاسپٹل بنا دیے کام نہیں کرتے تم لوگ انہوں نے سمجھا پورا نمبر ملیں گے کہ جی بڑا صاف رکھی ہوئی ہے اللہ نے کہا اس نے اپنے آپ کو بڑا صاف رکھا ہوا تھا گناہ تو تب کرتا نا معاشرے میں جاتا اس کے ہاتھ کو گندے تب ہوتے نا آلودہ تب ہوتا جب یہ کام کرتا اور اگر یہ کام کرتے اس کے کپڑے گندے ہو جاتے تو میں گارنٹی دیتا ہوں میں صاف کر دیتا یہ بات کہیے نا فلاح تو زکو زکوم کا علام و بیمانی تک کام کرو جا کے گارنٹی میں دیتا ہوں اگر وہاں کام کرتے ہوئے یار ہم انسان ہیں ہم بھی انسپائر ہو جاتے ہیں ہم بھی جذبات رکھتے ہیں اس میں تم سے بھی کوئی غلطی ہو گئی آپ کو پتہ ٹریفک پولیس والے بھی گاڑیاں چلاتے ہیں ہمیں پکڑنے کے لیے کہ ہم کا نہ توڑیں لیکن ان کی اپنی گاڑی کا بھی ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا جس دن فوگ ہوتی ہے تین دن گاڑی چھوٹوں کے اندر گھسی ہوتی ہیں جناب کسی کو سائڈ سے لگاؤ کسی کو پیچھے سے لگا ہوا ہوتا کہ نہیں ضروری نہیں کہ بندہ مومن کا چلان نہیں ہوتا اس سے گنا نہیں ہوتا ہو جاتا ہے لیکن جب اللہ اس کے کام کو دیکھتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ کو دیکھتا ہے کہتا ہے میری راہ میں ہوا ہے نا کوئی یا پھر لقم جنوب پہلی جو گارنٹی دی گئی وہ یہ دی گئی یا پھر لقم سارے چلان معاف کر دوں گا لیکن کام کرنا رحمان آسان وائے اللہ اس سب سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے لوگوں کوال سے بھی عمل سے اس سے ان ہم اگلے دس کو رکھتے جب مجھے موقع ملا تو برابر ہیں در سے چل اس پہ اگے چلیں واس رداوان الحمدللہ تکرا فاذ بالله السميع العليم من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحات وقال إنني من المسلمين ولا تستوي <تصفح> الحسنة ولا والسيئة ادفع بالتي هي أحسن فَإِذَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ شَهِدَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمين يا رب العالمين وَمَنْ أَحْسَنُ قبول کرنے کے لیے سننے کے لیے ماننے کے لیے اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے خود اس کا کریکٹر صحیح ہو امال صالحہ کرے اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے شمار کرے یہ تین چیزیں ہیں جو اس پہلی آیت میں بیان کی گئی پہلی بات یہ کہ ہمارے ذمہ اللہ نے دین کی دعوت دینا کیا ہے دین کو منوانا نہیں کی ہمارے بعض ساتھیوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم دروس کا سلسلہ چلاتے ہیں اور واز ہوتے ہیں اور خطبات ہوتے ہیں بب اس کا نتیجہ کیا ہے برائی ہے کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے فحاشی ہے اس کو کوئی لگام دینے والا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ طریقہ کار شیطان کا ہے کہ وہ بندے کے سامنے اس کے نتائج رکھ کے اسے مایوس کرتا کہ چھوڑ دو یہ کام اتنے سالوں میں تھی نے کیا کیا یعنی علاج چھوڑ دو بیماری کو بے لگام چھوڑ دو حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کے اندر رسول ہونے کے بعد کام کیا والد ارسلانو علاقوں میں بے شخت کے بعد فلاب سفیم الفا سنا دن اللہ خمسی نامہ پچاس سو ایک ہزار سال اس میں رہے ساڑھے نو سو سال نتائج کیا تھے ایک کشتی کی سواریاں تھی ہم ہمارے یہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے ٹانگے کی سواریاں ایک کشتی کی سواریاں جو 90 کی تعداد کو نہیں پہنچتی اسی سے لے کر چھیاسی تک آیا عرصہ کتنا ہے ساڑھے سو سال کہیں قرآن میں ذرا سا بھی اشارہ کیا گیا کہ نو علیہ اسلام ناکام ہو گئے کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا ہمارے ذمہ منوانا نہیں ہے ذکر ان نام مذکر ہے نبی تو نے ریمائنڈ کروا تیری ذمہ داری ریمائنڈ کروانا منوانا نہیں ہے لَسْتَ عَلَيْهِم تو حوالدار نہیں ہے تو منوانے کے لیے ذمہ دار نہیں فزک تو ان دروس اور بازوں سے ہمارا کام تزکیر ہے تذکرہ ہے ذمہ داریوں کا احساس دعوت ہے شیطان یہی کہتا کیا ہوا تو بھائی کیا کریں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے ہم اس کو اپنے سر کیسے لے لیں آپ مجھے بتائیے جگہ جگہ ڈاکٹروں کی دکانیں یہاں پہ آپ دیکھیں ہر بلڈنگ میں آپ کو کلینکس نظر آئیں پنڈی چلے جائیں سہد پور روڈ ساری کی ساری ڈاکٹروں سے بھری ہوئی صدر چلے جائیں ڈاکٹر ہی ڈاکٹر بھائی ان سے آدمی کہ اللہ کے بندو تمہیں کام کرنے کا فائدہ کیا ہوا بیماریاں تو تو پھیل رہی کہ کوئی نہیں پھیل نہیں. گاؤں میں کوئی بیمار نہیں ہوتا لوگ اب مرتے نہیں ہیں تو پھر ڈاکٹروں سے یہ کہنا چاہیے کہ کام چھوڑ دو کیا آؤٹ پٹا تمہارے کام کی جگہ جگہ دکانیں کھول کے بیٹھے لوگ مر رہے ہیں بیماریوں سے وہ کہیں گے جناب لوگ مریں یا ٹھیک ہو ہمارے کم از کم کوٹھیاں بن گئی ہیں گاڑیاں نہیں ہم نے خریدیں بینک بیلنس تو بن گیا ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں لوگ مانے یا نہ مانے تیرا تو کریڈٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ایک گروہ دوسرے گروہ کو کہہ رہا ہے جب بنی اسرائیل کے اندر تین گروہ ہو گئے ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا یعنی خود اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا تھا لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا کیوں انہوں نے اپنی خبر میں جانا ایک گروہ وہ تھا جو خود بھی نہیں پکڑتا تھا اور ان کو نہیں سمجھاتا تھا اللہ کے بندو اللہ کے قوانین سے اس طرح مت کھیلو اب وہ جو گروہ تھا وہ کہتا تھا یار تم کیوں ان کے منہ لگتے لینا چاہے محل قوم تم اس قوم کو کیوں نصیحتیں کرتے ہو کیوں دروس دیتے ہو کیوں بات کرتے ہو اللہ نے ہلاک کرنے والا ہے او مذبن شدیدہ ان پر اللہ کا شدید آزاد ٹوٹ پڑنے کو ہے کالوسم انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کی طرف تمہارے رب کی طرف معذرت کل ہمیں وہ پوچھے کہ یہ قوانین ٹوٹ رہے تھے تم کیا کر رہے تھے یہ ہم منع کر رہے تھے ہمیں سے یہ سوال ہوگا ہر نیک آدمی سے یہ سوال ہوگا کہ صاحب آپ کی جو اپنی فزیکل فٹنس ہے وہ تو بالکل ٹھیک نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے آپ نے خود کبھی میرا قانون نہیں توڑا بلکہ لمبیا سے طرف ان کا پلک چپکنے کے برابر بھی نا فرمانی نہیں کی لیکن جب میرے قوانین ٹوٹ رہے تھے میری حدیں ٹوٹ رہی تھی تو اس وقت آپ کیا کر رہے تھے اس سوال کا جواب اور کیا ہے سوائے ہم لوگوں کو سمجھائیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے قالو اور شاید کہ وہ تقوی اختیار بھی کر لیں لیکن وہ شاید بعد کی بات ہے پہلی چیز اپنی جان چھوڑانا ہے لوگ مانے یا نہ مانے آپ کی جان تو چھوٹ گئی نا آپ کو پاس ہو گئے تو سب سے پہلی چیز ہے دعوت اسی لیے آگے چل کے فرمایا ہوا اماغ شیتانز شیطان کی چھوت اگر تمہیں لگ جائے شیطان تمہیں آ کے چابی مارے یار یہ تم لوگ کیا جماعت بنائی ہوئی ہے اتنے کرتے ہو فلاں کرتے ہو ڈھی کرتے ہو کیا کیا اب تک تم نے اسلام لے آئے ہو تم کوئی آؤٹ پٹ ہے تمہاری برائی برتی چلی جا رہی ہے تو یہ بٹوین دا لائن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پھر یہ سارا کچھ چھوڑ دوسٹائز بلّا تو اللہ کی بنا لیے کہ یہ مرحلہ ایک دائی پہ آتا ہے جب اسے اپنی دعوت کے قبول ہون نہ ہونے کا دکھ ہوتا ہے لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ماں کا نہ اللہ بے زن اللہ اللہ کے بغیر کسی جان کی ہمت نہیں کہ وہ ایمان لے آئے ولاؤ شاہ اور ابو کا من فل ارد کلو ہم اگر تیرا رب مجبور کر کے لوگوں کو مسلمان بنانے لگے تو زمین پر بسنے والا ہر شخص مسلمان ہو جائے جبر کر کے ولاؤ شاہ اور ابو کا لا آمنا یتی نیمان لے من فل ارد <جميعًا> زمین پر بسنے والے سارے کے سارے آفا انتق میں نے مجبور نہیں کیا میں نے جبر نہیں کیا تو جبر کرے گا لوگوں پر تو ہمارے جمع جبر نہیں کہ ہم جبر کر کے کسی کو کہیں کہ نہیں جی آپ اپنے کریکٹر کو اس طرح سے کر لیں یہ تو گاڑی نہیں کہ کارپوریٹر کا آپ جو ہے وہ اس کو پیٹرول زیادہ کر دیں پیٹرول کم کر دیں انسان انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس نے جبر نہیں کیا ہمارا کام یہ ہے تو اسے دعوت دوسری بات ہم اتنی دینی جماعتیں ہیں کے منصور کا جو آرٹیکل اے کلاس ون ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلمے کو بالا کرنے کے لیے اٹھے الا کلیمت اللہ ہر دینی جماعت کا موٹو ہے منصور ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کیا اسلام آ گیا کیا دین غالب ہو گیا الا کلی اللہ ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران اب تک اگر مسلمان ہیں تو دینی جماعتوں کے دباؤ کی وجہ سے جو بھی نیا آتا ہے نیا کھلاڑی آتے ہی کیا کرتا ہے کیسے کیسے قوانین بناتا ہے کیسے کیسے ارادے ظاہر کرتا ہے میں یہ بھی کر دوں گا میں یہ بھی کر دوں گا میں اسکریننگ کر دوں گا مدرسوں کی میں ان کے فنڈز پہ پابندی لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے دو سے چار مہینوں کے بعد سجدہ صاحب کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ کون کرواتا جو سیاسی جماعتوں سے نہیں ڈرتے وہ ان سے ڈر کے کیسے کیسے وہ پی سی او میں شامل کیا کہ نہیں کیا آپ کیا, کیا؟, کیا سمجھتے ہیں آپ کو جو بات کہنے کی آزادی پاکستان میں ہے جسے نہ کوئی مارشل لا روک سکتا ہے نہ کسی سیاسی جماعت روک سکتی ہے یہ ان دینی جماعتوں کے وجود کی برکت ہے ورنہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں مل یہ آؤٹ پٹ تھوڑی ہے کہ آپ کو بات کہنے کا حق حاصل ہے جس کو چاہ پکڑ کے اس سلوار اتار دیتا ہے مولوی آٹھ سو تنخواہ لیتا چیف اگزیکٹر کو پکڑ کے کھینچ لیتا یہ تھوڑی اتارٹی حاصل ہے تمہیں کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے تو یہ شیطان ایک چیز ذہن میں ڈالتا ہے کہ آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے لہٰذا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دکان سے جائے اور میرے لیے یہ فیلڈ خالی کریں یہ کیوں آپ کباب میں ہڈی بنے ہوئے تو پہلی چیز احسن کو اللہ کی طرف بلائے دعوت دے. وہ عاملہ صاحبہ اپنے امال درست رکھیں دیکھیں ہماری دعوت کو جو سب سے پہلی چیز ڈیمج کرتی ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو نگلیکٹ کر دیتی ہے اس کو نیوٹرل کر دیتی ہے اس کا کوئی اثر نہیں رہنے دینی دیتی وہ ہمارا اپنا کردار ہے اگر ہم جو بات کہتے ہیں وہ نہ کریں تو جس سے ہم کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کرے لہذا دعوت کے ساتھ آمال کا درست رکھنا بہت ضروری جب بھی ہم بات کریں گے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے تو لوگ ہمارے اندر سنتے ڈھونڈیں گے ہم اللہ کی بات کریں گے لوگ ہمارے اندر فرائض ڈھونڈیں گے لوگوں کے پاس بھی نظریں ہیں اور ہمارے بھی اندر ایب ہیں جب ہم بات کریں گے تو لازمن وہ دیکھیں گے کہ ان کا اپنا کردار کیسے اور کالو فیل کا تضاد دعوت کو رد کر دیتے اگر ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین ایک گلوبل دین ہے اور ایک آفاقی دین اور پوری دنیا کے لیے ہے اور تمام قوموں کے لیے آیا اور پوری انسانیت کے لیے آیا تو پھر خود ہمارے اندر بھی کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے اگر ہمارے اندر بھی تعصب ہے آپ دیکھ لیں سیاسی جماعتوں کا کریکٹر کیا ہے ان کی سندھ کی شاخ اور بات کرے گی صوبہ سراد والی شاخ اور بات کرے گی پنجاب والی بات پارٹی ایک ہی ہے سندھ میں تقریر اور ہوتی ہے پنجاب میں اور ہوتی ہے جماعت کے کسی لیڈر کی آپ بتا دیں کہ سندھی جماعت کا جو امیر ہے سندھ کا اس نے وہ بات کی ہو جو پنجاب کا امیر نہیں کرتا شرح کے امیر نے وہ بات کی ہو جو کنٹراڈکٹ کرتی ہو ان کے مرکزی امیر کے ساتھ یا ان کے کسی دوسرے صوبے کی جماعت کے ساتھ کیوں یہاں تفصیل نہیں ہے بات اللہ رسول کی یہاں لا کے اس کلمے کے ساتھ سب کچھ کورچ دیا گیا یہ فرق ہے ان جماعتوں میں اس جماعت میرا سال ہے ہمال درست رکھے کریکٹر کو صحیح کرے جس جماعت کے اندر کریکٹر کو ڈسکس نہیں کیا جاتا کوانٹیٹی مقدار معلوم ہوتی ہے ان کا ہدف ہوتی ہے کہ جی بندے زیادہ اکٹھے کرو وہ جماعت کبھی دین کا کام نہیں کر سکتی جماعت کے اور جو ہوتے ہیں ان کے سگڑا کبرا پہ نظر رکھی جاتی ہے پبلک ڈیلنگ کہتی ہے پیسے لے کے کھا تو نہیں جاتا اگر لے کے کھا جاتا بلا لیا جاتا چورا میں بلا کے پوچھا جاتا صاحب آپ کے بارے میں یہ باتیں چل رہی ہیں آگے پیچھے آپ بتائیں صورتحال کیا ہے اور اگر پایا جاتا کہ وہ صاحب اس قسم کا کرتے ہیں تو انہیں نوٹس دیا جاتا کہ جی آپ کے پاس پندرہ دن ہے آپ کے پاس ایک مہینہ ہے آپ اپنے ڈیوز جو ہے وہ کلیئر کر کے براز ذمہ لائیں یا جماعت چھوڑ دیں جماعت کا کوئی روکن جماعت کا کوئی عہدے دار بیرون ملک سے کوئی توحفہ قبول نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ ایک عہدے پہ بیٹھا ہے اور ہر کوئی چارم کے طور پر کوئی گھڑی لا رہا ہے اس کے لیے کوئی فلاں چیز لا رہا ہے کوئی فلاں چیز لا رہا کوئی فلاں چیز لا رہا ہے اور یہ چیز آگے چل کے وہی بات جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جب تک گھر بیٹھے ہوئے تھے ماں کے تم اس وقت تک تمہیں کسی نے تحفہ نہیں دیا آج میں نے تمہیں ایک عہدے بنا دیا آج ہدھیے آنا شروع ہو گئی پابندی تقسیم ہوتا ہے آپ نے اس ہفتے میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں جماعت کے ساتھ کتنی پڑھی ہیں کزا کتنی ہوئی ہیں بغیر جماعت کے کتنی پڑھی ہیں قرآن پڑھا ہے نہیں پڑھا بغیر تفسیر کے کتنا پڑا ہے تفصیل کے ساتھ کتنا پڑا ہے ترجمے کے ساتھ کتنا پڑا ہے عاملہ صالح جو بات کرنے جا رہا ہے اس کے اپنے اعمال درست ہونے چاہیں جو محلے میں جائے اس پہ اپنے یہاں کوئی بل نہ ہو وہاں ملا سالہ لہذا جو بھی یہ کام کرنے کے لیے جماعت اٹھے گی اسے بڑی ٹائٹ نظر رکھنی پڑے گی اپنے اراکین پر یہ نہیں کہ جی بس ہمارا کام کر دے ہمارے ساتھ اتنے دن چلا جائے باقی کاروبار کیا کر رہا ہے کہاں آتا جاتا ہے پیسے لے کے کھایا جاتا ہے واپس کرتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں جی ہمارا تعلق تو صرف اس کام تک کا دین میں ہمارا وہ بھائی ہے اس میں ہمارا مددگار ہے باقی اس کا ذاتی کریکٹر کیسا ہے وہ ہم ڈسکس نہیں کرتے یہاں ڈسکس کیا جاتا اس کی شکایت آتی ہے کوئی پڑوسی آ کے بتائے کوئی محلے والا آ کے بتائے بلایا جاتا ہے صاحب یہ کیا ہے لوگوں سے کہا گیا کہ آپ اپنے احوال بھیجیں عامرا سال دو چیزیں ہوں گی دعوت جدر نہیں اور ہمیں وہ کام اپنے ذمہ لینا بھی نہیں چاہیے ہمارے ذمہ کیا ہے وہ اللہ سلیل انسان اللہ ماسا وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے کتنوں کی اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کر لی تھی تھیزم رسولوں میں ان کا نام ہے کہیں اللہ نے کہا موسا نہ کام ہو گئے دعوت دینے والا کسی وقت بھی ناکام نہیں ہوتا چاہے اس کی دعوت کو ایک بندہ بھی قبول نہ کرے اس لیے کہ حق اس کا محتاج نہیں ہے کہ دنیا قبول کرے گی تو وہ حق ہوگا حق حق, حق رہتا ہے چاہے کوئی بھی قبول نہ کرے سچ سچ رہتا ہے اور باطل باطل ہی رہتا ہے چاہے ساری دنیا اس کو قبول لے یہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کیونکہ لوگ قبول نہیں کر رہے بے حیائی کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں لادت کا مطلب ہے کہ حق کی ویلو کوئی نہیں ہے حق حق ہے اس کی قیمت اپنی جگہ پہ واقعی من مسلم اپنے اپنا شمار بھی وہ مسلمانوں میں سے کروائے ابھی جو ہمارے ساتھ ہی بات کر رہے تھے کہ جب ہم دوسرے ساتھی سے بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر غصہ ہوتا ہے اس غصے کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی اس غصے میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں بڑی خوبی ہیں میرے اندر جنت کی ماسٹر کی میری جیب میں پڑی ہوئی ہے البتہ اس کا کیا بنے گا اگر ہم اپنے آپ پر نظر رکھ کے دوسرے سے بات کریں تو ہمیں غصہ ہی نہ آئے اللہ نے فرمایا کزال کا کون تم من قابل من اللہ علیک پہلے تم بھی ایسے ہی تھے اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر لہذا تمہیں اس بندے پہ غصہ نہ آیا کرے اس کے ایب پر غصہ ہونا چاہیے عیب ہٹانے کی کوشش کرو آپ کو ہے ڈاکٹر کو مریض سے دشمنی نہیں ہوتی مرض سے دشمنی ہوتی لہذا پیار کے ساتھ سمجھا کے اس کو کہ میں آپ کا دشمن نہیں ہوں آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کا پیٹ پھاڑنا ضروری ہے پیٹ پاڑ دیتا ہوں گلے سے لے کر جناب علی ناف تک چیر کے رکھ دیتا ہے اس کنجے لگا کے پسلیاں دل نکال کے ادھر رکھ دیتا کیوں اس لیے کہ قبول کر لیتا مریض کے یہ میرا خیر خواہ ہے تو اس کے ایب سے دشمنی ہونی چاہیے اس سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے عیب پر غصہ ہونا چاہیے اس بندے پر غصہ نہیں ہونا چاہیے حضرت موسا علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے پھرا کی طرف کتنا بڑا دشمن ہے خدائی کا دعوی کیا ہوا اس نے فرمایا اس ہب علا فراؤ نا ہوتا گا اس ہبا علا دونوں بھائی جاؤ پھر کے پاس وہ سرکش ہو گیا ہے فاقو لال کوئی بات نرمی سے کرنا علیہ السلام کے مزاج میں تیزی تھی غصہ شدید. پہلے نصیحت کی اللہ وہ سرکش ہے لیکن آپ نے طریقہ وہی دعوت والا جو دائ کی خصوصیات ہے قولا قول بات نرمی سے کرنی ایک مولوی صاحب گئے ہارونر رشید کے پاس بڑا ڈانٹا ہوا. تم حکمران یوں کرتے ہو تم نے یہ کر دیا اور تم نے فساد پھیلا دیا چنتا اس کے بعد اس نے کہا کہ بابا چپ کرو آپ اللہ تعالیٰ نے تم سے اچھے آدمی کو مجھ سے زیادہ برے آدمی کی طرف بھیجا تھا اور کہا تھا کوہ لئی بات نرمی سے کرنا جاؤ پہلے سیکھ کے دین کی بات کیسے کرتے تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب بندے کو خود پتا ہو کہ میں بھی ایب دار کسی نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو یہ کسی کا احسان ہے باقی میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہمارے اپنے اندر ڈھیر گنا ہے جن کا لوگوں کو معلوم نہیں لوگوں کو پتا چل جائے جو جوتے قیامت کو پڑنے یہیں ادھار ہی نہ ہو نقد مل جائے گا امید ہے جس نے یہاں چھپا کے رکھے ہیں حضور نے فرمایا میں قسم کھاؤں اس بات پہ تو جھوٹنا ہوگا کہ جس کے آب اللہ نے دنیا میں چھپائے ہیں آخرت میں اسے بے شر نہیں کرے گا آخرت میں بھی چھپائے گا اللہ ایک بندہ خود اپنے آپ کو نگانا کرے تو انسان کے اپنے اوپر نظر رہے تو پھر اس پہ غصہ نہیں آتا بندے پہ غصہ نہیں آتا اس لیے کہ جب ہم تھے ویسے تو ہماری سوچ بھی ایسی کوئی زمانہ تھا ہم بھی پردہ نہیں کرتے کراتے تھے اس زمانے میں ہم اپنے آپ کو اس قسم کا مسلمان نہیں سمجھتے تھے جس قسم کا مسلمان آج ہم ان صاحب کو سمجھتے ہیں جو پردہ نہیں کرواتے تو ایک دم سے بندہ لاتار کا بن اطابق تم اسٹیپ بائی سٹیپ ترقی کرتے ہو نہ تم بدی میں بیک وقت جا کے پڑھتے ہو بندہ برا بھی ہوتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے اور جب نیک بھی ہوتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے لتار کا بن نہتا بندے کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ دور اس پر بھی گزرا ہے یہ جہالت کا دور اس پر بھی گزرا ہے گناگار ہم بھی رہے اور اب بھی ہیں سابقہ نہیں قدم قدم پر کرتے بہت ساری باتیں ایسی جنہیں ہم عوام سے چھپاتے ہیں اللہ ہم کو جانتا ہے تو یہ آیت کدال کا من تم فمن اللہ علیہ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا پرسو امباز جا رہے تھے تو اشارے پہ ایک ساتھ جلدی سے کراس کرنے لگے اشارہ جو ہے وہ کھل گیا تھا اب ان کی وجہ سے پیچھے سے گاڑیاں آرن بھی دے رہی سب سے آگے گاڑی میری تو میرے ساتھ ساتھی بھی بیٹھے ہوئے مجھے گسا ہے یار دیکھا اشارہ کھل گیا تم کیوں اور اشارہ بھی والا آپ کو پتہ تھوڑا سا کھلتا ہے میں نے آج پڑی ہو. گزالے کا کون تم مینقابل محمد انیس صاحب کل تم فٹ پاتھ تھے کل تم بھی اسی طرح آج گاڑی آ گیا تھا اس بیچارے پر کل ابھی مہینہ نہیں ہوا بیس تاریخ کو تمہیں ملا لاتا کل تم بھی اسی طرح کرتے تھے ساتھی کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ کل تم فٹ پاتھ پر کھڑے تھے چارے پر ادھر بھی دیکھتے ادھر بھی دیکھتے آ جلد تمہیں گاڑی دے دی, دی, دی نہیں آنا چاہیے نہیں کو کیا مجبوری ہے بچہ بیمار ہے جلدی جانا چاہتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا کیا اس میں ہے تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی اگر برا ہے تو اس کو اس برا بنان بنانے کے اندر کس کس کا ہاتھ اور کہاں کہاں سے سپلائی کاٹنی ہے آپ کو پتا جہاں کہیں آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ والے فورن بجلی والوں کو بھی بلاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پانی مارنا اور پانی مارنے سے پہلے بجلی ڈسکونیٹ کرنا بہت ضروری ہے ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ شارٹ سرکٹ ہو جا رہے فائر بریگیڈ والے لٹکا ہوا ہو تو جب تک وہ آگے ڈسکونیکٹ نہیں کرتے بجلی تب تک وہ ہاتھ نہیں ڈالتے مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے سپلائی لائن لگی ہوئی ہے ہم ایک گھنٹہ درس دیتے ہیں دو گھنٹے ڈیرے میں کوئی گمراہ آدمی پھنسا ہوا سب سے پہلے اسے ہم نے یہ کہنا ہے کہ بھائی صاحب ڈیرا کوئی بدلی کرو اس کو ماحول دینا ہے تاکہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر ہو اس پر کوئی وہاں بیٹھا ہوا فوراً اس کو وہ اریسٹ کر دیتا ہے جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں ماحول باہر نکلتا ہے اس کا کو خراب کر دیتا ہے دعوت اللہ کی طرف دعوت ہماری ذمہ داری ہے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں نہیں بھی کہا جاتا یعنی یہ ایک آدمی ہے بہت بگڑا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس سے اگر بات کی آپ نے تو نفے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس سے بات نہ بھی کریں اس کی بھی آپ کو چھوٹ فرمایا سز کر ان نفا کے نصیحت کرو اگر نصیحت نفع دے جب پتا ہو کہ اب نصیحت نقصان کرے گی وہاں نصیحت مت کر وہ ان کا چور شہید ہو گیا تھا تو وہ تو رو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزرے تو آپ نے اس خاتون سے کہا کہ صبر کرو اللہ تعالیٰ تم اس کا اضر دے گا اس نے یہ نہیں دیکھا کہنے والا کون ہے اس نے کہا دونک مائنڈ یور بزنس دونک جو مصیبت مجھے پڑی ہے تیرے اوپر پڑتی تو پھر پتا چلتا کہ صبر کی نصیحت کیسے کی جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دی چلے بعد میں ان کو کسی نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ آئی اور انہوں نے معذرت کی مجھے پتا نہیں تھا آپ تھے گستاخی ہو گئی ہے آپ نے ان کی معذرت کو قبول کیا لیکن فرمایا کہ اسبرس مت الولہ صبر نام ہے پہلی چوٹ پر صبر کرنے کا دو چار دن رونے کے بعد فرمایا میں نے صبر کر لیا ہے وہ وہالا کرنے کے بعد کپڑے وہ جو ہے, وہ صبر نہیں ہے وہ تو حالات مرہم رکھ دیتے ٹائم اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اس غم کے صدمے کو کم کر دیتا ہے صبر یہ ہے کہ پڑی ہے اور اس وقت منہ سے وہ نکلے جس پہ رب راضی ہو مافا کر ان سے ذکرہ نصیحت کرو اگر نصیحت امید ہو کے نفع دے جب یا ہو کہ یہاں نقصان ہو جائے گا اس وقت بات کرنے کا تو آپ چھوڑ دیں کل بات کر لیں پرسو بات کر لیں موڈ ٹھیک ہو تو بات کر لیں وہ آدمی جس کام میں کھبا ہوا ہے اس وقت اگر آپ اسے وہیں ٹوکیں گے دوستوں کے سامنے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ ریئیکٹ کر تاج کھیل رہے آپ نے وہیں کھڑے ہو کے اسے واسط دینا شروع کر دیا کہ یہ تو بالکل غلط ہے اور یہ تو خنزیر کے خون میں آت مارنے والی بات ہے اور یہ تو جس آیت میں اللہ نے خنزیر کو آرام کیا اسی میں اس کو بھی حرام کیا ہے اور تو ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب یہ کہیں کہ میں آپ سے اچھا مسلمان ہوں اور آپ کے اندر فلافنا چیزیں ہیں آپ کے باپ کے اندر بھی فلافنا چیزیں اور آپ کے بھائی کے اندر بھی فلافنا چیزیں ہیں پہلے جا کر ان کو ٹھیک کر کے بات گڑبڑ ہو گئی آپ نے دیکھ لیا نوٹ کرنے آپ دو دن بعد چار دن بعد دس دن بعد ملاقات ہوتی ہے انہیں ہوٹل میں لے جائیں چائے پلائے چائے پیتے ہوئے بات کریں ان سے بات کرتے کرتے جیسے شریف آدمی دن مجھے بڑا شوق ہوا جی کس دن دن میں نے آپ کو تاج کھیلتے دیکھا آپ کا تو میرے یہاں جو مقام تھا میں سمجھتا تھا اس طرح سے آپ کو دیکھ کے مجھے بڑا شوق ہوا اور وہ کہے گا یار اس آدمی کے ذہن میں میرا کیا اہمیت تھا اور میں نے اس کو توڑے اور وہ کہے گا کہ نہیں جی وہ تو آخری دن تھا اب انشاء میں نے ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا یہ تبلیغ ڈنڈا پکڑ کے باہر نکل جانا اس لیے تربیت گئے کیوں ہوتی اس لیے ہوتی ہیں کہ بات کرنے کا سلیقہ سمجھایا جائے کہ موضوعات پہ بات کرنی ہے تیسری بات ہے کہ وقال آن ننی مینال وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے شمار کرے وہ عالین میں سے نہ شمار کرے کہ میرے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا یہ سارے قوانین تمہارے لیے تیسری بات ہو گئی چوتھی بات ولاسا تو ولا سہی ہے اچھائی اور برائی کبھی بھی یہ برابر نہیں ہوتی اچھائی برائی جیسی نہیں یعنی اچھائی کا جو آفٹرفیکٹس ہیں وہ برائی جیسے نہیں فرق ادفع باللہ تھی احسن تم برائی کو اچھائی سے مٹاؤ جہاں کہیں داغ پڑ جاتا فوراً وہاں چونا مار دیتے داغ مٹ جاتے اگر اس پہلے داغ کے اوپر آپ ہی ایک داغ لگا دیں گے تو ڈبل کوٹ ہو جائے گا برائی بڑھ بر جائے گی پہلے ایک تھی ایک ہم نے پلٹ کر کر دی یعنی ایک تو برے آدمی نے برائی کی تھی نا ایک تو اس کی ہو گئی ایک نیک محمد صاحب نے بھی کر دی اگر ہم نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے اور برائی کا جواب برائی سے دینا ہے سفر کا جواب سفر سے دینا ہے تو پھر برائیاں دو ہو گئی ہیں اتفاق بلتی احسن تمہارا کام یہ ہے کہ تم برائی کو اچھائی سے مٹاتے رہو کسی آدمی نے ایک گھونٹ برائی کا ڈال دیا آپ ایک گھونٹ اچھائی کا ڈال دیں تو اس کی کالک کم ہو گئی نا آپ نے مٹا دیا اس اگر آپ دو گونٹ ڈال دیں گے تو وہ اور کالک کم ہو جائے گی آپ تین گونٹ ڈالیں گے تو وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی رہے گی صحیح وہیں نکلے گی نہیں لیکن چونکہ اچھائی زیادہ ہے لہذا وہ کم ہوتی چلی جائے گی جیسے آج کل اچھے بندے ایسی بات کوئی نہیں کہ ہیں کوئی نہیں ہے آج بھی وہ ہیں کہ جو آنسو سے وضو کرتے ہیں آج بھی وہ ہیں جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرتا لیکن نہ ہونے جیسے اس لیے کہ برائی کی تعداد زیادہ ہے اس طرح جب آپ اچھائی کی تعداد زیادہ کر دیں گے تو برائی ہونے کے باوجود نہ ہونے کے برابر ہو دفاع تھی آن تم برائی کو اچھائی سے صاف ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ برائی مٹتی کیسے ہے تم نے اپنا حصہ ڈال دیا اس میں اگر ہم بھی پلٹ کر برائی کریں گے برائی زیادہ ہو جائے گی اسی لیے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو چار رکنی نسخہ بتایا جنت میں جانے کا اس میں سما من خطاک تو اس سے جوڑ جو تم سے کٹتا ہے تبھی تو جوڑ پیدا ہوگا اگر وہ بھی کٹ گیا ہم بھی کٹ گئے کوئی امکان ہے پیسے آپ کا نہیں سل من کتا جو سے کٹتا ہے جڑ یہ مجھے حکم دیا گیا تم کہتے ہو جو ہم سے جڑے گا ہم اس سے جڑیں گے جو ہم سے کٹے گا ہم اس سے کٹیں گے مجھے یہ کہا گیا کہ میں اس سے جڑوں جو مجھ سے کٹتا ہے سل من کت آت من ہارا جو تمہیں محروم رکھتا ہے تو اس کو دے آج تجھے ضرورت تھی بچہ بیمارا علاج کے پیسے چاہیے تھے کسی نے پڑوسی نے نہیں دیے دوست نے نہیں دیئے کوئی بات نہیں کل جب اس کا بچہ بیمار ہو تو تے تو یہ نہیں جی میرا پتر ایڑیاں رگڑ رہا تھا اس نے نہیں دیے تو میں کیوں مر مرتے مجھے کیا اس کو میرے بچے کا ساز ہے پتر یہ سونا لال لگے نے آپ من ہارا مت جو تمہیں محروم رکھتا ہے تو معاف کر کر تو نہیں کرے گا تو وہ کرے گا بھائی کوئی پاگل ہے رستے میں جائیں تو بس اسٹیشنوں وغیرہ پر مل جاتا ہے وہ گالیاں دے رہا جو بھی گزرتا ہے اس کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا تو آدمی کیا کرتا ہے پلٹ کے اسے گالیاں دینی شروع کر دیتا وہاں پہ تیری ماں کے تیری بہن کہا پاگل ہے واشا. کوشش کرتا ہے کہ اس کی نظروں میں ہی نہ آئے ورنہ یوں کرتا ہے جیسے سنا ہی نہیں ہے کہ اس نے گالی دی یا دیا تو کسی اور کو دی ہوگی تاکہ لوگوں کو محسوس ہی نہ ہوگا میں نے سن لیا اس کی گالی جو زیادتی کرے وہ تو برا آدمی ہے نا ظلم کرے تو میں تو بھی ظلم کرے گا تو ظلم کی تعداد دگنی ہو جائے گی اور ماشاءاللہ تیری بھی پارٹنرشپ ہو جائے گی اس ظلم کے اندر ایک بات اس میں شریک ہے ایک نیک شریک ہو گیا تو نے بھی فوٹو لگوا لیا ساتھ تو در گزر کر کے ظلم کو مٹا سکتا ہے ظلم کر کے نہیں مٹا سکتا اور تیسری بات الا من اص جو تم سے برا سلوک کرے تو اسے اچھا سلوک آپ گئے کہیں کسی کے ڈیرے میں گئے اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی ہوتا ہے نا تر سب یہ فلان جماعت کا جی فلان فلاں کا جی فلاں اس کے باہر نکل گئے لیکن کبھی ضرورت پڑ گئی بیٹھے ہوئے آپ اسکول کے اندر کالج کے اندر اسے پتا نہیں وہ یہاں کام کرتے ہیں بیچ میں بیٹھے اسے نہیں پتا یہ یہاں کام کرتے تھے جو اس نے دیکھا یہ بندہ تو ٹیبل پہ بیٹھا اور میں نے اس کے ساتھ بڑا مسبیو کیا تھا اب وہ اپنے اندر ایک ڈایاگرام بنائے گا کہ یہ بندہ کیسے ریئیکٹ کرے گا آپ دیکھنا یہ میری درخواست کو رد کر دے اٹھا کے ادھر پھینک اور ہو سکتا ہے کہ میرے مجھے کہے کے بعد جا کے بیٹھو یہاں تھا دفتر میں بیٹھے کیوں اور ہو سکتا ہے مجھے دو بجے تک بٹھائے رکھے لیکن آپ اسے اٹھ کے ملے آپ نے اسے چائے پانی کا پوچھا آپ نے فون اس کی درخواست دیکھی اگر وہ میرے پہ ٹھیک ہے آپ نے فون سائن کر دیے تو اس کے اندر وہ جو محل بنا ہوا تھا نا آپ کے بارے میں کہ وہ یہ ایکٹ کرے گا وہ درام سے گر جگہ میں اس بندے کو کیسے سمجھتا ہوں اور اس وقت وہ بندہ کہے گا آپ سے باہر جا کے ہو سکتا ہے واپس آ جائے جی وہ مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ آپ ہمارے ڈیرے پہ تشریف لائے تھے تو مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی تھی میں معذرت خواہ ہوں. اصل میں کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں مجھے یہ کہا تھا اگر آپ اسے کہتے ہیں نا ڈنڈا لے کے معافی مانگو مجھ سے وہ مر جاتا کبھی آپ سے معافی نہ مانگ لیکن آپ کے حسن سلوک نے اس کے اندر اتنی خلچ پیدا کی اور اتنا احساس جرم ہوا اس بندے کو کہ اب جب تک آپ سے معذرت نہیں کرے گا وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتا وہ آحسن من اصاعت جو تم سے برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر یہ چار رکنی نسخہ ہے چار دوائیاں ہیں جنہیں ملا کے کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے جس دروازے سے مرضی چلے اور یہ کوئی اتنا آسان نہیں بڑا مشکل صبر کا جی اب اللہ احسن کا عز اللہ بہین کو بہن ہُو اداوت کا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرے اور جس کے درمیان عداوت تھی وہ یوں ہو جائے گا جیسے وہ تیرا گرم جوش دوست لیکن شرط کیا ہے اتفا احسن ت نے برائی کو اچھائی سے مٹانا ہے پھر ایسا ہوگا دوسرا یہ کہ جب تم جاؤ کسی کے یہاں تو ذہن میں اس قسم کا اپنا موڈ بنا کے جاؤ چہرے کے تصورات بنا کے جاؤ تیری باڈی لینگویج ایسی ہونی چاہیے جیسے تو دوست کے پاس جا رہا گرم جوش دوست کے پاس جا رہا ہے یعنی پتا ہے کہ جی وہ بندہ ہمارے ساتھ اڑتا ہے تو پہلے سے ہی چہرے کے اوپر ہٹلر پن تاریخ کر کے جانا کہ یار اس نے سدھرنا تو ہے کوئی نہیں ہے چلو ہمارا اکاؤنٹ تو بڑھ جائے گا کریڈٹ ہو جائے گا پہلے یہ نیت کر کے مت جاؤ کہ نہیں یہ نہیں صدرے گا نیت یہ کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ پھر مسلمان نہیں ہوگا یہ ڈوب کے مرے گا اللہ کو پتا فرمایا پو لال لو اللہ اللہ یہ تذکرو یق بات نرمی سے کرنا شاید وہ نصیحت قبول کر لے اور ڈر جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امید دلا کے بھیجا ہے تاکہ اس امید میں یہ نرمی سے بات کرے اگر بتایا جاتا کہ جاؤ پھر آن کے پاس مسلمان تو اس نے کوئی نہیں ہونا تو پھر تو موسی علیہ السلام کے ہاتھ میں جو آتا اٹھا کے مارتے اس کو نرمی سے بات تھوڑی کرنی امید لے کے جانا چاہیے دائی کو کہ پتا نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ بہت برا ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن پرور دگار نے اس کی ہدایت میرے ہاتھوں لکھی ہو میرے مقدر میں ہو اس کا سدھرنا صدر ہمارے یہاں مسجد میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کوئی زمانہ تھا جس مسجد تک میرے لاؤڈ اسپیکر کی آواز جاتی تھی مسجد کی وہ وہاں تک نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی معلوی اتنی نفرت کرتے اب وہ سب سے پہلے آ کے بیٹھتے وہ بھی آ کے پوچھتے کل تک مسلمان نہیں سمجھتے تھے تو پلٹ کر ہم نے کبھی کسی سے دشمنی کی نہیں قرآن اور حدیث لوگوں کے سامنے رکھنا ہمارا کام ہے ماننا نہ ماننا یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیں اللہ نے کوئی حوالدار نہیں بنایا کہ لازمن ہم نے تھرڈ ڈگری استعمال کر کے اس کو منوانی ہے بات اور اگر بات حق ہے تو انشاءاللہ شاء تعالی آہستہ آہستہ آہستہ بات اپنا اثر دکھاتی ہے و و ان یہ اتنا آسان کام نہیں یہ بڑے دھیرج کا کام ہے میں نے ابھی کہا کہ آپ نتائج کہتے باون سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے حضرت نو علیہ السلام نے اگر یہ سوال ان کے بارے میں اٹھا دیا جائے کہ پروزگار ساڑھے نو سو سال میں انہوں نے کیا کیا ہے یعنی جتنے آدمی ہیں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً اتنے آدمی ساڑھے نو سو سال میں ان کی آؤٹ پٹ تھی ان کی کمائی تھی ساری اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہے کہ کافروں تمہیں غلط فہمی نہ ہو جائے میں نے رسول سے یہ نہیں پوچھنا کہ کتنے لے کے آئے ہو جنت میں انما نما رسولنا البلاغ میرے رسول کے ذمہ صرف پہنچانا ہے تمہیں منوانا نہیں ہے تو ہم سے اللہ تعالی یہ نہیں پوچھے گا باون سال میں تم نے کتنے لوگوں کو اور کتنا دین غالب کیا تم نے نہیں یہ پوچھنا ہے تم نے کیا, کیا تمہاری صحیح کیا ہے تمہاری کوشش کیا ہے کتنی تم نے اس کے لیے جان مال کی قربانی دی ہے کتنا ٹائم تم نے اس میں لگایا ہے یہ ہم سے پوچھا جائے گا باقی غالب کرنا اللہ کا کام ہے اس نے یہ وعدہ کیا ہے لاستہ اور لا مکنا ہم ممکن بنا دیں گے ہم خلافت عطا کر دیں گے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کردار کو تبدیل کریں اور اسی کی ہم تذکیر کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ میں کتنا بدلاؤں میں کتنا بدلا ہوں عوام کتنے بدلے پھر یہ کہ جی ہم اس نظام میں اپنا امیدوار کھڑا کرتے تو کیوں کرتے اسے حاصل کیا ہوتا ہے امیدوار کھڑا ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ نے علیہ اسلام کو چوک میں کھڑا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کیوں کیا تھا اللہ نے فرمایا یہ میگنیٹ ہوتا ہے یہ مکنا ہے ایک برائی والا ایک اچھائی والا برے لوگ برائی والے میگنیٹ کے ساتھ جا کے چمٹتے ہیں اچھے لوگ اچھائی والے میگنیٹ کے ساتھ آ کے چمٹتے ہیں جیسے میگنیٹ لوہے لو چون کو کھینچتا ہے بورے کو نہیں کھینچتا اسی طرح وہ نیک آدمی نیک لوگوں کو کھینچ لے گا برے باقی رہ جائیں گے سہنما برے لوگوں کو کھینچ لیتا مسجد مسجد اچھے لوگوں کو کھینچ لیتی ہے ابھی قانون سازی ہو رہی ہے کہ جی ووٹ دینا لازمی ہو جائے گا ورنہ ووٹ نہ دینا ایک کریمنل کیس ہوگا پرچا ہو جائے گا بندے بجے نے ووٹ نہیں دیا سوال کیا کہ ووٹ دینا لازمی کر دیا گیا اب آپ کے پاس یہ اپشن بھی نہیں ہے کہ آپ ووٹ نہیں دیں گے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا ہم نے اپنا ووٹ استعمال ہی نہیں کیا اگر اس محلے میں اگر اس سیٹ پر کوئی اللہ کا نیک بندہ کھڑا نہیں ہے تو وہ لوگ قیامت کے دن یہ کہہ سکتے ہیں پر وہاں کڑی رسا اور چور تھے ہم کس کو ووٹ دیتے ادھر ووٹ نہ دیتے تو پرچا ہو جاتا ادھر ووٹ دیتے ہیں تو ادھر میاں ادھر مائی ہے ادھر کنوا ادھر کھائی ہے ہم کدھر جاتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ ہونا چاہیے نا جو یہ کہے کہ اس کو تم دے سکتے تھے اور وہ ووٹ آپ مت سمجھے گیا ہے قیامت کے دن وہ ووٹ جو آپ نے کسی اللہ کے بندے کو دیا ہے نیک سمجھ کے دیا ہے وہ اسے جہاں کی سیٹ ملی ہے یا نہیں ملی آپ کے پلڑے میں انشاءاللہ وہ دائیں پلڑے میں قیامت کے دن آپ کو وہ ووٹ مل جائے گا وہ ووٹ گوائی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اللہ کا نظام یہ بندہ قائم کر سکتا ہے۔ یہ گواہی آپ کی تحریری گواہی ہے تو آپ کو مل جائے گی تو اور رستہ کوئی نہیں پر ہمارے ذمہ صحیح ہے ہم دو کر رہے ہیں باقی شیطان ہمارے سامنے ریزلٹ لا کے رکھتا ہے فلاں میں تمہیں تین سیٹیں مینی فلاں میں تمہیں کوئی بھی سیٹ نہیں ملی آپ اس کا مطلب ہے یہ رستہ خالی چھوڑو نا ہمارے لیے تم کیوں ابھی تک اتنی محنتیں کر رہے ہو تم کیوں ابھی تک اتنے اتنے بڑے جو ہے وہ جلوس اور جلسے اور یہ کچھ کرتے ہو کیوں تم دھرنے دیتے ہو ہم دھرنے نہ دیتے تو آج جو تمہیں بچا کچا نظر آتا نا کم از کم لوگ چلتے نہیں لیکن اس کے خلاف قانون بھی نہیں بنا سکتے آ کے اظہار کرتے ہیں کتے لٹکا کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن الحمدللہ اتنی ہمت ابھی کسی میں نہیں ہے پاکستان کی دینی جماعتوں میں ابھی اتنی جان ہے کہ وہ باطل کو ابھی فیس کر سکتے اور انہیں پتا ہے کہ جان دینے والے مجنو ان کے پاس ہے اور یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہی دروس سے تو نکلے ہیں نا وہ جو چودہ چودہ سولہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ سال کے جن کی منگنیاں ہوئی ہوئی ہیں جانے جا کے دیتے ہیں کہاں سے نکلتے ہیں وہ لوگ ہمارے گھروں سے نکلتے ہیں نا کس نے نکالے انہی دروس نے نکالے کوئی کراچی سے اٹھتا ہے کوئی کجراوڑا سے اٹھتا ہے کوئی کہاں سے اٹھتا ہے کوئی کہاں سے اٹھتا ہے یہ لوگ اگر یہاں اس کی آؤٹ پٹ اور یہاں بھی اس کی آؤٹ پٹ کوئی کام نہیں ہے بات چیزیں ڈسکلوز نہیں کی جاتی ہماری مسجد کی الحمد آؤٹ پٹ اتنی ہے کہ حسرت ہوتی ہے کہ پاکستان کی ہر مسجد کی اگر اتنی ہو جائے تو معاشرہ سدھر جائے مسئلہ یہ نہیں کہ دروس قرآن ہم کیوں دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ کیوں نہیں دیتے پاکستان کی ہر مسجد میں یہ کیوں نہیں ہوتا اگر ہر مسجد میں یہ درس ہونا شروع ہو جائے ہر محلے میں یہ ہونا شروع ہو جائے ہر ہفتے یہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کی آؤٹ پٹ آپ کو معاشرے میں نظر آئے گی اب ایک دو چار مساجد کے اندر اندر اگر ہوتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو اس محلے کی ہاتھ تک وہ فائدہ ضرور ہوتا ہے وافر داوا الحمدللہ